ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد دوسری فصل میں ختم ہو کر تیسری فصل میں شروع ہوا چاہتا ہے اللہ تعالی سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر میں جوڑے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرما کر ہمارے ان دروس کو اپنے دربار میں قبول فرما کر ہم سب کو مخفرت کی نعمت نصیب فرمائے میرے دوستو آج چودہ سو چالیس ہجری ماہ ذوالقادہ کی دسوی تاریخ ہے اور دو ہزار انیس ماہ جولائی کی تیرہویں تاریخ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اقوال اعمال افعال اور احوال پر نظر کرم فرمائے میرے دوستو فصل ثالث اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں ماضی کا آئینہ دکھایا گیا ہے تاکہ ہم اپنے حال کو مستقبل میں بہتر کر سکیں گویا کے فصل سالس تاریخ ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جاری رہنے والی کشمکش کی ایک عملی تاریخ ہے اور مقصد چونکہ تاریخ بیان کرنا نہیں بلکہ تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے حال کو مستقبل میں بہتر کرنا ہے اس لیے مختصر مختصر باتیں استاذ محترم یہاں پیش فرمائیں گے الفصل النظام ان ومسار الصراع من قابل الى جورج بوش یہ فصل الثالث کا عنوان ہے یعنی عالمی نظام اور آدم علیہ سلاط والسلام کے نافرمان بیٹے قابیل سے شروع ہونے والی کشمکش جس کا سلسلہ جارج بش تک پہنچتا ہے اس کی مختصر تاریخ اس عنوان, کے تحت عنوان دوبارہ بتایا دیتا ہوں عالمی نظام اور قابل سے جارج بش تک جاری رہنے والی کشمکش کی تاریخ یہ فصل ثالث کا عنوان ہے اس عنوان کے تحت استاد محترم نے اکتیس مرکزی عنوانات لگائے ہیں جنہیں ہم سرخیاں بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اکتیس سرخیاں ہیں اور بعض عنوانات کے تحت ذیلی عنوانات بھی موجود ہیں اور جب درس کے دوران مرکزی عنوانات کے تحت ذیلی عنوانات آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اشارہ بھی کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال میں صادق اور مخلص بنائے سچا اور خالص بنائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد وعلی اعلی علی و صحب ہی